سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں, درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ و وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں سو مرتبہ درود پاک پڑھے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 جیسا میری حیات میں صلو علی اللہ تعالی لا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے مصطفیٰ جان رحمت پرم کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وصال کے بعد بھی میرا علم ویسے ہی جیسے میری حیات میں معاملہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم کی خود احدث مبارکہ اس بارے میں موجود ہیں المبیاغ احیاغ فی کی <قبورهن> یسلون انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازے پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں حضرت موسا علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو انبیاء کرام علیم السلام یہ حیات ہیں اور حیات ہم امبیا برحق ہے اس کے ہمارے بارے, بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موت کا سلسلہ ہر ایک کو آنا ہے اور وہ اجل اور وہ آن وہ ایک اس وقت وقت مقرر کے لیے وہ تو ضرور سارے نبیوں کے ساتھ صحیح معاملہ ہوا ہے اور سب کے ساتھ ہونا ہے لیکن ان کے وصال فرمانے کے بعد دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی ارشاد فرمایا کہ پھر اپنی قبروں میں ان کو زندگی عطا کی جاتی ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حادیث طیبہ جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ میں قبر کے اندر اعمال پیش کیے جائیں گے قبر کے اندر بھی وصال فرمانے کے بعد بھی اعمال امت کے پیش کیے جائیں گے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و اس وقت بھی امت کے لیے استفاق فرمائیں گے اور آپ امت کے لیے مغفرت کی اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے ہمیں چاہیے ہم کثرت سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم کو یاد کر کے ان پر قصر سے دروشری پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کریں اللہ کریم دنیا میں بھی ہمیں یہ عظمتیں رفاٹیاں عطا فرمائیں اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تبارک تعالی ہمیں درود پاک ذکر و اذکار اور نیک اعمال کے صدقے اللہ تبارک تعالی ہم سب کے درجات کو بلند کرے ہمارے گناہوں کو محافر اور یہ درود پاک ہمارے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کفارہ بنا دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منسین کے ناظرین الحمد ہر جمعرات کو صبح میں اس وقت ہم سلسلہ شان نزول ملاحظہ کرتے ہیں سلسلہ شان نزول کے اندر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت مبارکہ اور اس آیت مبارکہ کا نزول کے کیسے ہوا کیا سبب بنا کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک وطالیہ نے اس آیت مبارکہ کو ناصل فرمایا ہے اس سبب نزول کو وہ ہم یہاں پر سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس آیت مبارکہ سے کیا کیا احکام ثابت ہوتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو کیا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ بھی ہم سنتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ لذیذ. آج بھی ہم اپنے اس سلسلے میں ایک آیت مبارکہ اور بہت ہی خوبصورت حکم جس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حبیب نبیب علیہ تحیت و تسلیم صلی اللہ تعالی علیہ و علی وسلم کو کہ اختیارات کو بیان فرمایا آپ کے مختار ہونے کو بیان فرمایا گیا اللہ نے آپ کو کیا مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے اور امت پر کیا چیز لازم ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے اور سب سے پہلے میں یہاں عرض کرتا چلوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مختار کل کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کو اختیار والا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شہ کا مالک و مختار ہے وہ ذاتی طور پر ہر ہر شہ کا ہر چیز کا وہ مالک ہے وہ مختار ہے اللہ کے چاہے بغیر اور اللہ کی عطا کے بغیر ایک چھوٹا سا زمین کا ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ایک درخت کا پتہ بھی اپنی جگہ سے اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا کوئی ایک ریت کا ذرہ بھی ایک تنکہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ تبارک تعالی وہ حاکم ہے اللہ تبارک و تعالی وہ مختار ہے اللہ تبارک تعالی کسی کا محتاج نہیں سارے اسی کے محتاج ہے انبیاء بھی محتاج ہے رسول بھی محتاج ہے فرشتے بھی محتاج ہیں ساری مخلوق بھی محتاج ہے مگر وہ اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ مختار ہے اور اللہ تبارک وطالع کے اختیار اللہ تبارک وطالع ہی مختار حقیقی ہے اللہ تبارک وطالعہ ہی حاکم میں اور حاکم میں حقیقی ہے اس کے سارے یہ معاملات اور حکامات یہ ذاتی ہیں وہ کسی کے عطا کردہ نہیں ہے وہ ذاتی طور پر سب سب چیزوں کا یہ مالک و مختار ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے انبیاء کو اپنے رسولوں کو اپنے فرشتوں کو کئی چیزیں ایسی ہیں جو سپرد کر دی گئی ہیں اور گویا کہ ان کو ان چیزوں کا مالک اور مختار بنا دیا گیا ہے لیکن یہ انبیاء کے پاس اختیارات کا آ جانا فرشتوں کے پاس اختیارات کا آ جانا اس کا مقصد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ان کے پاس یہ اختیارات ہیں اور اللہ نے جو انہیں اختیارات عطا فرمائے ہیں ان کا یہ تصرف فرماتے ہیں یہی ایک خلاصہ عقیدے کا مختار کی کیوں کہا جاتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرور کائنات کو فخر موجودات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مختار کل بنایا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے انہیں اختیارات عطا فرمائے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے آپ تصرف فرماتے ہیں اور وہ اختیارات کس طرح کے عطا فرمائے ہیں اس میں احکامات تشریعہ یعنی شریعت مطالعہ کے احکامات جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک وطالعہ نے احکامات نازل فرمائے وہ آکام اپنی جگہ لیکن اللہ نے انہیں بھی ایسے اختیارات سے نوازا ہے اللہ نے انہیں بھی ایسا عطا فرمایا ہے کہ یہ جس کے لیے چاہیں اور جیسا چاہیں ویسا اسے حکم عطا فرما دے تو اس آدمی کے لیے خاص طور پر وہی حکم شریعت بن جاتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم کا وہ حکم وہ اس کے لیے حکم شریعت ہی ہے اور آپ نے اگر کسی کے لیے کوئی چیز حلال کی ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کو قرآن کی مثل اس کے لیے گویا کہ وہ حلال ہو گئی آپ نے کسی کے لیے اگر کوئی چیز حرام فرمائی ہے تو وہ ویسی حرام ہے جیسا کہ قرآن پاک میں گویا کہ اس کا حکم نازل ہو گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مختار بنایا ہے آج ہم آیت مبارکہ سورہ نساء پانچویں پارکی سورہ نساء کی آیت نمبر پینسٹھ اس بارے میں ہم سنتے ہیں اللہ تبارک بات اللہ کیا اشارت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یکمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قدیت ویسلمو تسلیما ترجمہ اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائے اور اچھی طرح دل سے مان لیں. قربان چاہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ ول وسلم سے ارشاد فرمایا ہے اور ارشاد بھی کتنے خوبصورت انداز میں فلا و کا اے محبوب آپ کے رب کی قسم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اپنا بھی تعارف فرما رہا ہے تو وہ بھی پیارے حبیب علیہ و السلام کے ذکر سے آپ کے نام کے ساتھ گویا کہ آپ کا تعارف اللہ تعالیٰ اپنا بھی تعارف فرما رہا ہے فلا و ربی کا اللہ سارے جہانوں کا رب ہے لیکن ارشاد فرما ہے فلاح و ربی کا اے محبوب آپ کے رب کی قسم کیا ہے آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے کب تک جب تک آپ کو حاکم نہیں بنا دیں۔ کون سے معاملات میں انہیں جو معاملات درپیش ہوتے ہیں جب تک آپ کو حاکم نہ بنا لیں اور پھر آپ جو ان کے لیے فیصلہ فرما دیں تو اے حبیب پھر وہ اپنے دلوں میں کوئی کسی طرح کا آ, وہ تنگی محسوس نہ کریں اس چیز کو کوئی بوجھ محسوس نہ کریں اور اسے پورا پورا مان لیں پورا پورا تسلیم کر لیں وہ سلیم تسلیم اس کو ایسا تسلیم کریں ایسا اس کو مان لیں کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی اس چیز کے بارے میں رکاوٹ نہ آئے اس فیصلے کو ماننے کے لیے کوئی چیز مانے نہ بڑیں اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کو یہاں ہم ذکر کریں گے اشارت فرمایا گیا کہ اہل مدینہ پہاڑ سے آنے والے پانی سے باغوں میں آپاشی کرتے تھے وہاں ایک انصاری کا حضرت زبیر ردی اللہ تعالی ان سے جھگڑا ہوا اور وہ جھگڑا ہوا کہ کون پہلے اپنے کھیت کو پانی دے گا یہ معاملہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے زبیر تم اپنے باگ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی کو چھوڑ دو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کو پہلے پانی کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان کا کھیت پہلے آتا تھا اس کے باوجود کہ سرکار دوالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انساری کے ساتھ بھی احسان کرنے کا فرما دیا لیکن مجموعی طور پر فیصلہ انصاری کو ناگوار گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے زاد بھائی ہیں اور اس لیے یعنی آپ نے یہ فیصلہ کر دیا باوجود اس کے فیصلے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصاری کے ساتھ احسان کی کرنے کی ہدایت فرما دی گئی تھی لیکن انصاری نے اس کی قدر نہ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر سے حکم دیا کہ اپنے باغ کو سیراب کرو اور پانی کو روک لو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور وہ آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ اے محبوب اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو حاکم نہ مان لے اور اپنے باہمی جھگڑوں کے اندر بھی جو آپ فیصلہ فرما دے جب تک وہ اس کو تسلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو یوں آیت مبارکہ اس پر نازل ہوئی اور یہ اس کا سبب نزول بیان کیا گیا ہے میٹھی میٹھی اسلام بھائیوں یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے بعض اوقات ایک آیت مبارکہ کے کئی اسباب ہوتے ہیں اور متعدد واقعات کا پیش آ جانا وہ آیت مبارکہ کا نشان نزول بنا کرتا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آیت مبارکہ پہلے کسی واقعے میں کسی معاملے کے اندر وہ نازل ہو گئی اس کے بعد پھر بطور خاص اس کے بعد اسی طرح کا کوئی واقعہ اور پیش ہو گیا اور صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس کے اوپر اس آیت مبارکہ کو یوں بیان کر دیا گیا یا آگے اس چیز کو آگے کتب کے اندر تفصیر کے اندر اس چیز کو بیان کر دیا گیا کہ اس بارے میں یہ آئے تو اس میں مطلب اور مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ اسی طرح کا ایک حکم اسی واقعے سے درپیش معاملے میں پہلے نازل ہو چکا ہے اور پہلے اس کا کوئی سبب نزول بھی بن چکا ہے تو بعض اوقات واقعات ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں بعض اوقات متعدد واقعات ہوتے ہیں جو کہ اسباب نزول میں سے ہوتے ہیں بہرحال اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک تعالی نے یہ واضح طور پر حکم ارشاد فرما دیا کہ جب تک وہ آپ کو حاکم تسلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے اور پھر اس کے اندر کوئی رکاوٹ اور مانے بھی نہ پائے جو آپ حکم ارشاد فرما دیں چاہے ان کی دنیا کے معاملے کے اندر جو حکم آپ ارشاد فرما دیں باہمی فیصلوں کے اندر آپ نے جو حکم ارشاد فرما دیا تو پھر ایسی صورت میں وہی ان کے لیے حکم شریعت بن جاتا ہے اس آیت مبارکہ میں گویا کہ بتا دیا گیا کہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کے حکم کو تسلیم کرنا فرض قطعی ہے اور جو شخص تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ کافر ہے ایمان کا مدار ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ول و کے حکم کو تسلیم کرنے پر ہے عصایت مبارکہ سے چند مسائل اخذ ہوتے ہیں جنہیں ہم یہاں سماد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی نسبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی اور فرمایا اے حبیب تیرے رب کی قسم فلا وربکا کا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی پہچان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہاں پر کروائی ہے اور فرماتا ہے فلا ربی کا اے حبیب آپ کے رب کی قسم دوسری بات یہ کہ حضور پنور صلی اللہ علیہ ول وسلم کا حکم ماننا فرض قرار دیا گیا ہے اور اس بات کو اپنے رب ہونے کی قسم کے ساتھ پختہ فرمایا گیا ہے پھر فرمایا آگے مزید تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا گیا ہے چوتھی بات مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حاکم ہے اللہ تبارک وطالہ نے انہیں حاکم بنایا ہے نمبر پانچ رسول کریم صلی اللہ و تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے حاکم ہیں اور اللہ بھی حاکم اللہ تو ذاتی طور حاکم ہے اور حضور بھی لیکن بہت فرق واضح طور پر جب یہ فرق بیان کر دیا گیا بہت سی صفات ایسی ہیں جو اللہ تبارک وطالعہ کے لیے جن کا استعمال ہوتا ہے اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی جائے تو شرک لازم نہیں ہوتا جب تک شرک کی حقیقت نہ پائی جائے تو جب اتنا ایک واضح فرق ہے دیکھیے منسند کے ناظرین میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں بصیر ہونا اللہ کی بھی شان ہے اور اللہ کی بھی صفت کو بیان فرمایا کہ وہ بصیر ہے میں اور آپ دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں اللہ تعالی محتاج نہیں ہے ہم کانوں سے سنتے ہیں سماعت کے لیے ہم کان کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے یہ سارے آزائے آزاد ہواد یہ اللہ تعالیٰ سب سے منجا ہے مبرا ہے پاک ہے اللہ تبارک وطالعہ کے لیے ان تمام چیزوں سے تنظیح ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے اور رب تبارک کی شان یہ ہے کہ ہم سب اس کے موتاج ہیں وہ کسی کا موتاج نہیں ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے دیکھ رہے ہیں ہم اگر سن رہے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی اس طاقت اور قوت سماعت کان سے ہم سنتے ہیں اگر اللہ نہ دیتا تو نہ سنتے تو ہم محتاج ہوئے اسی طرح انبیاء بھی محتاج گئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حضور تو محتاج ہیں اللہ حاکم حقیقی ہے اور مصطفیٰ کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حاکم بنایا ہے تو وہ حاکم اللہ کی عطا سے ہیں تو جب اتنا فرق ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں یہ اللہ کے محتاج ہیں اللہ ذاتی طور پر حاکم مالک مختار اور ان کو اللہ نے عطا فرمایا یہ اللہ کی عطا سے ہے جب اتنا فرق ہوا تو پھر شرک والی بات بالکل غلط ہو جائے گی جو آج بغیر ان چیزوں کو سمجھے ہوئے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر یہ کہہ دینا کہ یہ شرک ہو گیا معاذ اللہ کسی مسلمان کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیں کہ یہ مشرق ہو گیا جب تک ہم اس شرک کی حقیقت کو نہ دیکھیں شرک کی تعریف اور شیر ان معاملات کو نہ دیکھیں کہ کس کس بنا پر وہ شرک کے اندر ٹھہرے گا اور شرک کے زمرے میں آ جائے گا تو اس وقت تک مز اللہ اللہ کسی پر شرک کا حکم لگا دینا یہ بہت بڑی دین اسلام کے اندر جرت ہے ہر مسلمان کو ان معاملات میں بہت محتاط رہنا چاہیے ان شاء اللہ کسی سلسلے میں ہم یہ شرک کے حوالے سے بھی پورا ایک سلسلہ جس میں شرک شرکی تعریف شرکی اقسام ان چیزوں کو انشاءاللہ اللہ ہم ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہ احکام دین سننا بیان کرنا اپنی بارگاہی قبول و منصور فرمائیں یہاں ایک اور بات بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دے دیں تو ارشاد فرمایا کہ وہ جو حکم ہوگا سم لا يجدو فی جدوفی مہاراجہ مما قدئی اے محبوب جب وہ آپ فیصلہ فرما دیں تو پھر وہ اپنے دلوں میں کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اس کو پورا پورا تسلیم کر لیں اس کو پورا پورا وہ مان لیں پورا پورا اس کو تسلیم کر لیں اس سے یہ بات اخذ ہوئی یہ بات پتا چلی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دل اور جان سے ماننا ضروری ہے اور اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور اس آیت کے آخر میں بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ اپنے دلوں میں آپ کے حکم سے متعلق کوئی رکاوٹ نہ پائے اور دل و جان سے اسے تسلیم کر لیں یہ ایک آیت مبارکہ یہ اس بارے میں آپ نے سماعت کی ہے کہ جس میں یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنایا ہے اور لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک وہ آپ کو حاکم نہ مانے آپ کے حکم کو تسلیم نہ کرے ایک اور آیت مبارکہ جو اسی ٹاپک اور اسی موضوع سے متعلق ہے سورہ احزاب کے اندر میں پارے میں یہ آیت مبارکہ ہے آئیے اس آیت مبارکہ کو بھی ہم سنتے ہیں اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے مِنْ ر ومن يعص اللہ فقد ضل ترجمہ کنزل عرفان اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو وہ بے شک سری گمراہی میں پٹک گیا یہ تھے مبارکہ سرح احزاب پارہ نمبر بائیس کے اندر یہ موجود ہیں واضح طور پر یہ حکم دیا گیا کہ کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو وہ اپنے معاملے میں بھی کچھ اختیار باقی رکھتے ہوں اس آیت کے شان نزول سے متعلق مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضور سید المرسلین خاتم النبی صلی اللہ علیہ و وسلم نے اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا اور انہیں اپنا موبولا بیٹا بنا لیا حضرت زینب بن تجحش رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہ کہ حضرت زید ردی اللہ تعالی سے کے نکاح کا پیغام دیا شروع میں تو یہ اس گمان میں راضی ہو گئیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے نکاح کا پیغام دیا ہے لیکن جب معلوم ہوا کہ حضرت زید ردی اللہ گالی انہوں کے لیے رشتہ طلب فرمایا ہے تو انکار کر دیا یہ حضرت زید ردی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اپنا منہ بولا بیٹا فرمایا تھا تو یہ ان کے رشتے کی بات ہو رہی ہے جب انکار کر دیا تو ارض کر بھیجا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور کی پھپی کی بیٹی ہوں اس لیے ایسے شخص سے نکاح پسند نہیں کرتی یعنی یہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی کی بیٹی ہیں قریش خاندان سے ہے اور حضرت زید وہ کہ جنہیں خرید کر یعنی خرید کر آزاد کیا گیا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے تھے تو انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا یعنی پسند نہیں کیا اور انکار کر دیا ان کے بھائی عبداللہ بن جہاز انہوں نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اسی بنا پر انکار کر دیا اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور جس میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ کسی بھی مسلمان مرد اور کسی بھی مسلمان عورت کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اپنے معاملے پر بھی اختیار باقی نہیں رہتا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم اس بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں اللہ کا فیصلہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں تو رسول کا فیصلہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کا فیصلہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کی اطاطے وَمَن رسول فقت اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو یہاں یہ ان کو واضح طور پر حکم آتا ہوا حکم کر نازل ہو گیا کہ کوئی اختیار باقی نہیں رہتا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں حکم ارشاد فرما دے تو جب یہ آئتم بار کا نازل ہوئی تو اسے سن کر دونوں بہن بھائی راضی ہو گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی انا کا نکاح حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نکاح ہو گیا تو یہاں پر اس بات کو بھی بیان فرمایا گیا اور اس آیت مبارکہ سے بھی پتا چلا کہ آدمی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط ہر حکم میں واجب ہیں اور حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کے حکم کی طرح ہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اپنے نفس کا بھی خود مختار نہیں جب حضور اسلام نے حکم فرما دیا تو آپ اپنے معاملات کے اندر بھی اس کے لیے وہی حکم شریعت بن گیا اس کو ویسے ہی اس بارے میں اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہاں چند باتیں میں عرض کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم آپ شریعت متحرہ کے احکامات کے بارے میں بھی ایسے با اختیار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے اللہ نے بھی کوئی حکم ارشاد فرمایا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکم سے اس کے لیے کوئی بھی حکم ارشاد فرما دیں تو وہ اس آدمی کے لیے خاص طور پر وہی حکم شریعت بن جاتا ہے اس بارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان آپ کے افطاب رضی شریف کی جلد نمبر تیس تھرٹی اس جلد کے اندر آپ رحمت اللہ کی تالا لے کا پورا ایک رسالہ ہے خوبصورت آقامات کے ساتھ دلائل کے ساتھ سے طیبہ کی روشنی میں اصول و ضوابط کے ساتھ اتنے پیارے انداز سے یہ رسالے میں آقامات کو بیان فرمایا ہے کون سا منیت البیب ان تشریح الحبیب یہ رسالہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آقامات ہیں وہ ید حبیب یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور مٹھی میں ہے حضور جیسے فرما دے اس کے لیے وہی حکم شریعت بن جاتا ہے اور اس کے بارے میں کئی آیات مبارکہ یعنی یہ آیات تو نازل ہوئی اور کئی احادیث طیبہ اس بارے میں ایسی ہیں جس میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے جو ارشاد فرمایا وہی اس کے لیے حکم ہو گیا اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید میں عمومی حکم سب کے لیے وہ اسے جداگانہ بیان کیا گیا ہے مثال کے طور پر قربانی ہم کرتے ہیں اور قربانی میں اگر کوئی بکرا یا بکری قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے خاص طور پر بکرے یا بکری کی عمر ایک سال وہ ہونا ضروری ہے ایک سال سے ایک دن بھی اگر کم ہے تو اس بکرے یا بکری کی قربانی نہیں ہوتی دمبہ بھیڑ اس کا مسئلہ جدا ہے اگر وہ چھ ماہ کا اس طریقے سے فربا کہ سال بھر کا گویا کے لگ رہا ہو تو اب اس دمبے اور بھیڑ کی قربانی کا ہو جانا جدا بات اس کا حکم دیا گیا اس کی تخصیص یہ بیان کر دی گئی کہ یہ چھ ماہ کی بھی قربانی ہو سکتی ہے لیکن بکرا ہو یا بکری چاہے جتنی بھی فربا یہ جانور بکرا یا بکری جتنے بھی اپنے جسم کے اعتبار سے موٹے ہوں بہت قد بھی ٹھیک ہو ایک سال نہیں سال سے بھی زیادہ بڑی عمر کا لگ رہا ہو لیکن جب تک عمر پوری سال نہیں ہوتی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر یہ حکم تو واضح عام طور پہ پوری امت کے لیے شریعت کا یہی حکم ہے آج کوئی چاہے تو بالکل اس حکم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار صحیح بخاری شریف کی ہاتھی سے مبارک ہے کتاب العیدین کے اندر اس روایت کو بیان کیا گیا حضرت ابو بردار رضی اللہ عنہ کو تعالانو کے لیے چھ مہینے کی بکری کے بچے کی قربانی کو آپ نے جائز فرمایا ہے چنانچہ حضرت برا بن عاصب رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں ان کے ماموں حضرت ابو بردا بن, بن یار رضی اللہ کو تعالی انہوں نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ کافی نہیں تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم وہ تو میں کر چکا اب میرے پاس چھ مہینے کی بکری کا بچہ ہے مگر سال بھر والے سے اچھا ہے بکری کا بچہ ہے تو اس کی چونکہ عام اجازت نہیں ہے تو جب انہوں نے عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا اس کی جگہ اس سے کر دو اور ہرگز اتنی عمر کی بکری تمہارے بعد دوسروں کی قربانی کے لیے کافی نہ ہوگی یعنی یہ حکم بارگاہ رسالت میں خاص طور پر انہیں ہی دیا جا رہا ہے کہ اب تمہارے بعد میں یہ کسی اور کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ اجازت ہو جائے اس کی یہ قربانی ادا ہو جائے تمہیں میں اجازت دیتا ہوں تم یہ قربانی کر لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے انہیں اجازت عطا فرمائی اور انہوں نے وہ چھ ماہ کی بکری کے بچے کی اس کی قربانی کی اور دوسروں کے لیے فرمایا کہ وہ کافی نہ ہوگی بخاری شریف کی ہے یہ حدیث پاک میں واضح طور تو یہ کیا ثابت ہوا اس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احکامات یعنی شریعت مطالعہ کے جو آکام ہیں اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم مالک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم مختار ہیں ایک اور حدیث پاک بھی میں عرض کرتا چلوں ایک شخص کے لیے قرآن مجید کی ایک صورت کو سکھا دینا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر فرما دیا مسئلہ یہ ہے کہ حق مہر بیوی کے ساتھ یعنی کسی کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے جو شریعت مطالعہ کی طرف سے حق مہر لازم ہوتا ہے تو اس مہر کا مال ہونا ضروری ہے یعنی جو کچھ اس مہر میں دیا جائے گا وہ مال ہو وہ چاہے کرنسی ہو وہ چاہے زیورات ہو وہ چاہے اس کے علاوہ لیکن مال مال ہو باقاعدہ اور اس مال کی پھر مقدار شریعت مطالعہ میں واضح طور پر کمی والی صورت تو بیان فرما دی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دنہم سے کم حق مہر اس, اس کے لیے منع فرما دیا کہ دس دنم سے کم حق مہر نہیں ہے اب زیادہ کتنا ہے وہی نہ آتی تو ڈیرو ڈر مال دیتے رہیں جتنا کوئی طے کرتا ہے حق مہر باہمی رضامندی سے ہو حق محر طے کریں ادا ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت ابو نعمان ردی اللہ و تعالیٰ انو فرماتے ہیں ایک شخص نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ مہر دو اس نے عرض کی میرے پاس کچھ نہیں ہے ارشاد فرمایا کیا تجھے قرآن عظیم کی کوئی سورت نہیں آتی وہ سورت سکھانا ہی اس کا مہر فرما دیا یعنی وہ سورت اسے سکھا دو اور وہی حق مہر بنا دیتے ہیں اسی کو مہر بنا دیا تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے گویا کے اس سورت سکھانے کے عمل کو حق مہر اس کا قرار دے دیا اور اس پر وہ ڈالی اور وہ حق میں یہی ان کے لیے متعین ہوا لیکن عمومی طور پر جو حکم ہے وہ بالعموم سب کے لیے آج اگر کوئی صورت سکھانا یا کوئی تعلیم دینا اس کو مہر قرار دے دے تو یوں مہر یہ نہیں ہو سکتا یہ حق محر متعین ہوگا اور اس کو مہر قرار یہ نہیں پائے گا یعنی یوں ہوگا کہ بغیر مہر کے نکاح ہوا گویا کہ نکاح میں گرچے فرق نہیں آئے گا اگر کوئی نکاح میں حق مہر کو ذکر ہی نہیں کرتا حق مہر بیان ہی نہیں کیا حق مہر طے ہی نہیں کیا اور نکاح کر دیا تو اب ایسی صورت میں شریعت متحرہ کی احکامت اپنی جگہ کتب فکر میں بالکل واضح طور پر موجود گئے کہ کن صورتوں میں وہ مہر مثر لازم آئے گا اور اس کی کیا کیا کیفیات اور کیا کیا احکامات ہیں ان کا کس کس انداز سے اعتبار کیا جائے گا یہ اپنی جگہ مسئلے پورے کتب کے اندر موجود ہیں تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ کی تعلیم دینے کو سکھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق مہر قرار دیا بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ, مال وہ چیز مال نہیں تھی اور حضور نے اپنے اختیارات سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ چیز عطا فرما دی اور ان کے لیے یہ حکم ارشاد فرما دیا اور ان کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا تو یہی شریعت متحرہ کا حکم ان کے لیے بن جاتا ہے مند چند کے ناظرین آج کی اپنے سلسلے میں ایک موضوع اختیارات مصطفیٰ کی صرف ہم نے دو آہت مبارکہ اور دو احتیث طیبہ سے آج کا یہ سلسلہ شانِ نسول ملاحظہ کیا ہے اگر ہم روایات کی طرف جائیں تو موتبر اور مستند اور صحیح روایات جس میں تمام کتب کے اندر گویا کہ وہ موجود اور سیاستہ کے اندر روایات ایسی موجود گئے کہ جن کے بارے میں واضح طور پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لئے جو حکم ارشاد فرمائے وہی شریعت کا حکم بھی بن جاتا ہے یہ صرف احکامات کے اختیارات ہیں اور بھی بہت سی چیزیں جن کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنایا ہے کہ دنیا کی چیزیں تو کیا چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت کے بھی مالک اور مختار ہیں انشاءاللہ اللہ آئندہ جمع جمعرات کو اسی سلسلہ شان نظول کے اندر ہم اختیارات مصطفیٰ کی قسط دوم دوسری قسط انشاءاللہ اس میں کئی اور چیزیں بھی ہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا اختیارات دیے گئے وہ انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں ملازہ کریں گے آج جمعرات ہے دعوت اسلامی کا ہر جمعرات کو الحمد سنت و برا ہفتہ وار اجتماع مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے مدنی چینل کی اسکرین پر بھی براہ راست یہ سلسلہ آنر ہوتا ہے اس کو بھی آپ مناظر کیجیے اپنے شہر میں ہونے والے سنت و برے اجتماع میں آپ شرکت فرمائیں انشاءاللہ شاء ان اجتماعات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں آپ کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاقِ حاصنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ ان کی تعلیمات ہم سنتے ہیں سیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا بھی ہماری بہتر بنا دے آخرت بھی بہتر بنا دے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر آمین وسلم